جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آ رہی ہے اسکاپ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دو کتابیں میرے میں ہیں نمبر ایک ہے اطرقۃ العصریہ فی تعلیم الغَت العربی ٹھیک ہے عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے بہت ہی عمدہ کتاب ہے جو کہ دکتور عبدالرضا کسکندر یعنی ڈاکٹر عبدالرضا اسکندر صاحب کی لکھی ہوئی ہے جو کہ اس وقت جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے محتم مرئی سے ہیں اس وقت میں دامت برکاتہم ملا عالیہ ان کی تعلیف ہے یہ یہ, یہ بھی دو حصوں میں ہے حصہ اول ہے اور حصہ ٹھیک ہے اور ایسے ہی دوسری کتاب جو ہے جو میرے ذمے ہے وہ ہے عربی کا معلوم ٹھیک ہے جو یہ بھی عربی زبان سیکھنے سیکھنے کے حوالے سے چونکہ آپ اس جو مکمل کورس ہے اس کے آپ پہلے درجے میں ہیں اس لیے ان چیزوں سے یعنی سب سے جو زیادہ کام آنے والی چیز ہے وہ سب سے پہلے عربی زبان کا سیکھنا ہے اس لیے کہ آگے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ عربی کے اندر موجود ہیں ان کو سمجھنا ہے ان کو تب ہی سمجھا جائے گا تب ہی ممکن ہوگا کہ جب عربی زبان آپ کو آتی ہو اور اس کے قواعد سے آپ واقف ہوں یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے آگے بڑی کتابوں کو سمجھنا اس لیے عربی بہت ہی اہم زبان ہے اور اس کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے جو شریع احکامات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ جو دین ہے اصل وہ عربی زبان کے اندر پرانی کریم ہے وہ بھی عربی زبان میں نازل ہوا جتنی بھی احادیث محفوظ ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہیں اور حضور قدر صلی اللہ علیہ وسلم روی تھے اور صحابۂ کرام نے جنہیں محفوظ کیا اور اس کے بعد ہم تک یہ چلی آ رہی ہیں احادیث یہ بھی عربی زبان کے اندر موجود ہیں پھر ان کی شروعات اور اس کے بعد جو فقہ مدون ہوئی اور فقہ اور اصول فقہ حدیث کے ساتھ اصول حدیث وغیرہ وغیرہ یعنی جتنے بھی علوم و فنون ہیں اصول کے علاوہ یعنی قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی جتنے بھی علوم افنون ہیں ان وہ بھی اصول جو ان کے ہیں وہ بھی عربی زبان کے اندر ہیں اس لیے سب سے پہلی چیز ہے عربی زبان کا سیکھنا اور عربی زبان کا آنا ضروری ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے درجے کے اندر یہ دو کتابیں پڑھائی ہی جاتی ہیں عربی کا معلم یہ ہے یہ اردو زبان کے اندر لکھی ہوئی یعنی اردو زبان کے ساتھ ساتھ آپ کو طریقہ کار بتایا ہے عربی سیکھنے کا اور دوسری ہے اطریک یہ عربی زبان میں ہی ہے اور بہت ہی آسان اور عام فان ہے قوائد ہیں ان آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے تو یہ کن کن کے پاس موجود ہے عربی کا معلم اور اب تریقلاثری ہے حل مبارس ہے کسی کے پاس کتاب میں ہوں یا ویسے ہوں جی کن کن کے پاس کتابیں موجود ہیں ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے اب تو پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سی کتابیں ہیں اور میرے پاس کون کون سی ہیں اور میں نے کون کون سی پڑھانی ہے اور ٹھیک ہے نا بہت ہی اچھی بات ہے جن کے پاس موجود ہیں تو اب میں نے آج کے آپ کے دونوں سبق ہوئے دونوں سبق میں آپ کو کتابوں کا ہی بتایا ہے آپ کے پاس کتابیں کل موجود ہونی چاہیے کل کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہ ہو جس کے پاس کتاب موجود نہ ہو ٹھیک ہے چاہے وہ پہلے سبق کی ہوں علم ہو اور عوام ہو چاہے ہم جو ان سے بھی پہلے شروع کریں لیکن آپ کے پاس دونوں موجود ہونی چاہیے نمبر دو اس دوسرے سبق کے حوالے میں جو دو کتابیں ہیں ایک طریقۃ فی تعلیم عربیہ اسکندر ان کی کتاب ہے یہ بھی دو حصوں میں ہے جز اول ہے اور جز ثانی ہے یہ بھی موجود ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے عربی کا معلم یہ بھی دو حصوں میں ہے مولوی عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ لکھی ہوئی ہے لنک آپ کو دے دیں گے آ, آ, انسپیک میں آ, حمزہ اقبال کے نام سے اور سکائب پہ آ, وہ ہے کس نام سے ایم آر ایس طاہر کے نام سے یہ آپ کو لنک دے دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو جن کے پاس موجود نہیں ہے تو یہ آپ کو لنک دے دیں گے ان سے آپ رابطہ کیجئے حمزہ اقبال انسپیک میں اور سکائب پہ ایم آر ایس طاہر ٹھیک ہے جی ٹھیک تو یہ آپ کو لیں گے دے دیں گے انشاءاللہ تو کل سے ہم باقاعدہ اسباق شروع کریں گے اس لیے ہر ایک پر وقت پہنچے اور وقت پہ کلاس لیں اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم جب ہم وقت دیں گے اور وقت پر آنے کی کوشش کریں گے میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا تو جو پہلے سبق میں نہیں تھے تو وہ بھی سن لیں کہ دو دن میں نہیں تھا اس کے لیے بہت معذرت ہے آپ ادرات سے اور کوئی کچھ مجبوری تھی اس لیے دو دن میں کلاس نہیں لے سکا اس لیے کل سے آپ لوگوں کے پاس کتابیں موجود ہونی چاہیے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد باقاعدہ مسباق شروع کریں گے اور چلیں گے اس لیے کہ دیر اب کافی ہو چکی ہے تو اس لیے اب زیادہ دیر نہیں کرنی اور بھی انشاءاللہ جلد ہی کتابیں شروع کرنی اور آگے اس کو چلانا آرام آرام سے پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی پریشانی آپ لوگوں کو نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں آخر و داوانہ الحمد اللہ رب العالمین جی حمزہ اقبال آپ لنک ضرور دیجیے گا سب کو کل ہر ایک کے پاس کتاب ہونی ضروری ہے اور وقت پہ آنے کی کوشش کیجیے ٹھیک ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ